ذکر شبیر میں کر کے جنت عطا ہم نے پوچھا بتا اور کیا چاہیے میں نے دادا دی جنت یہ کہتے ہوں کرولا کر بلا کر بلا چاہیے زندہ رہنے کے لیے بس ایک جذبہ چاہیے زندہ رہنے کھیلی ہے بس ایک جذبہ چاہیے بس زندہ بس ایک جذبہ چاہیے ٹھیک ہے دری کے لیے رسے بنے گھر کے لیے رسے بنے یا کہہ کر ہمیں پانی پہ چلنا چاہیے نی سب کی بجانے کے لیے دریا نہیں سب کی بجانے کے لیے دریا حضرت عباس جیسا ایک پیاسا چاہیے گھر کا یہ پیسام ہے گھر کا یہ پیسام ہے جتنا جینا ہے ضروری اتنا جینا چاہیے سج جیسا وہ معبود ہے جیسا ہی سجدہ داہیے اتنی ہے دعائے فاتم کتنی ہے دعائے ساتم سوچیے ایک ماتمی کو کیسا ہونا چاہیے گیا سجے میں سے تو کہہ اٹھا عشق حسین گیا سجے میں سر تو کہہ اٹھا کے حسین اب سنا کی پر قرآن پڑھنا ناشائی سکی نہ کی دعا چاہیے بس بیٹی ہو سکے کی دعا میرے بیٹے کو سے دیکھا شاہی سے ساتھ شا سور میں بچھاتے ہے قبر پر شیر ازاد ہر جگہ پر کر بلا کا ذکر ہو